سورہ قصص نام آیت نمبر پچیس کے اس فکرے سے ماخوذ ہے وہ عَلَيْهِ علیح یعنی وہ صورت جس میں القص کا لفظ آیا ہے لغت کے اعتبار سے قصص کے معنی ترتیب وار واقعات بیان کرنے کے ہیں اس لحاظ سے یہ لفظ باعتبار مانی بھی اس صورت کا عنوان ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں حضرت موسا علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان ہوا ہے زمانہ نزول سورہ نمل کے دیباچے میں ابن عباس اور جابر بن زید رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس قول کا ذکر آ چکا ہے کہ سورہ شعرا سورہ نمل اور سورہ قصص یک کے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں زبان انداز بیان اور مضامین سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان تینوں صورتوں کا زمانہ نزول قریب قریب ایک ہی ہے اور اس لحاظ سے بھی ان تینوں میں قریبی تعلق ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کے قصے کے مختلف اجزا جو ان میں بیان کیے گئے ہیں وہ باہم مل کر ایک پورا قصہ بن جاتے ہیں سورہ شعراء میں نبوت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کرتے ہوئے حضرت موسا علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ قوم فرعون کا ایک جرم میرے ذمے ہے جس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ وہاں جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیں گے پھر جب حضرت موسا علیہ السلام فرعون کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے ہاں تجھے بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو ہمارے ہاں چند سال رہا پھر کر گیا جو کچھ کے کر گیا ان دونوں باتوں کی کوئی تفصیل وہاں نہیں بیان کی گئی اس صورت میں اسے بتفصیل بیان کیا گیا ہے اسی طرح سورہ نمل میں قصہ یکا یک اس بات سے شروع ہو گیا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام اپنے اہل و ایال کو لے کر جا رہے تھے اور اچانک انہوں نے ایک آگ دیکھی وہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ کی یہ کیسا سفر تھا کہاں سے وہ آ رہے تھے اور کدھر جا رہے تھے یہ تفصیل اس صورت میں بیان ہوئی ہے اس طرح یہ تینوں صورتیں مل کر قصے موسا علیہ السلام کی تکمیل کر دیتی ہیں موضوع اور مباحث اس کا موضوع ان شبہات اور اعتراضات کو رفع کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کی رسالت پر وارد کیے جا رہے تھے اور ان عذرات کو قطع کرنا ہے جو آپ پر ایمان نہ لانے کے لیے پیش کیے جاتے تھے اس غرض کے لیے سب سے پہلے حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو زمانہ نزول کے حالات سے مل کر خود بخود چند حقیقتیں سامے کے ذہن نشین کر دیتا ہے اول یہ کہ اللہ تعالی جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب اور ذرائع فراہم کر دیتا ہے جس بچے کے ہاتھوں آخر کار فرعون کا تختہ الٹنا تھا اسے اللہ نے خود فرون ہی کے گھر میں اس کے اپنے ہاتھوں پر کرا دیا اور فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ کسے پرورش کر رہا ہے اس خدا کی مشیت سے کون لڑ سکتا ہے اور کس کی چالیں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہیں دوسرے یہ کہ نبوت کسی شخص کو کسی بڑے جشن اور زمین و آسمان سے کسی بھاری اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی تم کو حیرت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپکے سے یہ نبوت کہاں سے مل گئی اور بیٹھے بٹھائے یہ نبی کیسے بن گئے مگر جن موسا علیہ السلام کا تم خود حوالہ دیتے ہو کہ لایا مسلا ماں موسا آیت 48. انہیں بھی اسی طرح راہ چلتے نبوت مل گئی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ آج تور سینا کی سنسان وادی میں کیا واقعہ پیش آ گیا موسا خود ایک لمحے پہلے تک یہ نہ جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے آگ لینے چلے تھے اور پیمبری مل گئی تیسرے یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سرو سامان کے اٹھتا ہے کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا کوئی طاقت بظاہر اس کے پاس نہیں ہوتی مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر اور سرو سامان والے آخر کار اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جو نسبت آج تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو اس سے بہت زیادہ فرق موسا علیہ السلام اور فرون کی طاقت کے درمیان تھا مگر دیکھ لو کہ آخر کون جیتا اور کون ہارا چوتھے یہ کہ تم بار بار موسا علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہو کہ محمد کو وہ کچھ کیوں نہ دیا گیا جو موسا کو دیا گیا تھا یعنی اسا اور ید بیجہ اور دوسرے کھلے کھلے موجے گویا تم ایمان لانے کو تو تیار بیٹھے ہو بس انتظار ہے تو یہ کہ تمہیں وہ موجے دکھائے جائیں جو موسا نے فرون کو دکھائے تھے مگر تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ جن لوگوں کو وہ موجزے دکھائے گئے تھے انہوں نے کیا, کیا تھا وہ انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تھے انہوں نے کہا تو یہ کہا کہ یہ جادو ہے کیونکہ وہ حق کے خلاف ہٹ دھرمی اور اناد میں مبتلا تھے اسی مرض میں آج تم مبتلا ہو کیا تم اسی طرح کے موجے دیکھ کر ایمان لے آؤ گے پھر تمہیں کچھ یہ بھی خبر ہے کہ جن لوگوں نے وہ موجے دیکھ کر حق کا انکار کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا آخر کار اللہ نے انہیں تباہ کر کے چھوڑا اب کیا تم بھی ہر دھرمی کے ساتھ موجزا مانگ کر اپنی شامت بلانا چاہتے ہو یہ وہ باتیں ہیں جو کسی تصریح کے بغیر آپ سے آپ ہر اس شخص کے ذہن میں اتر جاتی تھیں جو مکے کے کافرانہ ماحول میں اس قصے کو سنتا تھا کیونکہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ویسی ہی ایک کشمکش برپا تھی جیسی اس سے پہلے فرعون اور حضرت موسا علیہ السلام کے درمیان برپا ہو چکی تھی اور ان حالات میں یہ قصہ سنانے کے معنی یہ تھے کہ اس کا ہر ہر جز وقت کے حالات پر خود بخود چسپا ہوتا چلا جائے خواہ ایک لفظ بھی ایسا نہ کہا جائے جس سے معلوم ہو کہ قصے کا کون سا جز اس وقت کے کس معاملے پر چسپا ہو رہا ہے اس کے بعد پانچویں رکو سے اصل موضوع پر براہ راست کلام شروع ہوتا ہے پہلے اس بات کو محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی نبوت کا ایک ثبوت قرار دیا جاتا ہے کہ آپ امی ہونے کے باوجود دو ہزار برس پہلے گزرا ہوا ایک تاریخی واقعہ اس تفصیل کے ساتھ مینو سنا رہے ہیں حالانکہ آپ کے شہر اور آپ کی برادری کے لوگ خوب جانتے تھے کہ آپ کے پاس ان معلومات کے حاصل ہونے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس کی وہ نشاندہی کر سکیں۔ پھر آپ کے نبی بنائے جانے کو ان لوگوں کے حق میں اللہ کی ایک رحمت قرار دیا جاتا ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے یہ انتظام کیا پھر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے جو وہ بار بار پیش کرتے تھے کہ یہ نبی وہ موجے کیوں نہ لایا جو اس سے پہلے موسا لائے تھے ان سے کہا جاتا ہے کہ موسا جن کے متعلق تم خود مان رہے ہو کہ وہ خدا کی طرف سے موجے لائے تھے انہیں کو تم نے کب مانا ہے کہ اب اس نبی سے موجے کا مطالبہ کر رہے ہو خواہشات نفس کی بندگی نہ کرو تو حق اب بھی تمہیں نظر آ سکتا ہے لیکن اس مرض میں تم مبتلا رہو تو خواہ کوئی موجزا آ جائے تمہاری آنکھیں نہیں کھل سکتی پھر کفار مکہ کو اس واقعے پر عبرت اور شرم دلائی گئی ہے جو اس زمانے میں پیش آیا تھا کہ باہر سے کچھ عیسائی مکہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لے آئے مگر مکے کے لوگ اپنے گھر کی اس نعمت سے مستفید تو کیا ہوتے ان کے ابو جہل نے الٹی ان لوگوں کی کل بے عزتی کی آخر میں کفارے مکہ کے اس اصل عذر کو لیا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے کے لیے وہ پیش کرتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم اہل عرب کے دین شرک کو چھوڑ کر اس نئے دین توحید کو قبول کر لیں تو یک اس ملک سے ہماری مذہبی سیاسی اور معاشی چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور ہمارا حال یہ ہوگا کہ عرب کے سب سے زیادہ با اثر قبیلے کی حیثیت کھو کر اس سرزمین میں ہمارے لیے کوئی جائے پناہ تک باقی نہ رہے گی یہ چونکہ سرداران قریش کی حق دشمنی کا اصل محرک تھا اور باقی سارے شبہات اور اعتراضات محض بہانے تھے جو وہ عوام کو فریب دینے کے لیے تراشتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے اس پر آخر سورت تک مفصل کلام فرمایا ہے اور اس کے ایک ایک پہلو پر روشنی ڈال کر نہایت حکیمانہ طریقے سے ان تمام بنیادی امراض کا مداوا کیا ہے جن کی وجہ سے یہ لوگ حق اور باطل کا فیصلہ دنیوی مفاد کے نقطہ نظر سے کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن سیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تاسیم میم تل کا تل کی مبین یہ کتابیں مبین کی آیات ہیں نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَئِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ہم موسیٰ اور فیرون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں فرون يستضعف شیائی منهم يذبح ابناءهم بن نساءهم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 اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں زلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فیرون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا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 <سلام> ہم نے موسا کی ماں کو اشارہ کیا میں میں یہ ذکر چھوڑ دیا گیا ہے کہ انہی حالات میں ایک اسرائیلی گھر میں وہ بچہ پیدا ہو گیا جس کو دنیا نے موسا علیہ السلام کے نام سے جانا کہ اس کو دودھ پلا پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے فلتقطہو آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودہما کانو خاطئین آخر کار فیرون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے واقعی فیرون اور ہامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیروں میں بڑے غلط کار تھے وقالت امرأة فرعون قررت عین لی و لک لا تقتلوہ عسائن یم اونت تخی دہ الد اصان اونت تخی دہ فرون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھے نل ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو وقالت لی اختی قصیح فبصرت به عن وهم لا يشعرون اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا چناچے وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتا نہ چلا وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم فقالت هل ادلکم على اہل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا میں تمہیں ایسے گھر کا پتا بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خاہی کے ساتھ اسے رکھیں الہ ام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 تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں رجول الذي من على الذي من عدوه می شیاتی مینا دور فہم مو مِنْ کو لینا مریش پو مل می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 یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسا نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے قال ظلمت فغفر لي فغفر له هو پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا میری مغفرت فرما دے چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی وہ غفور الرحیم ہے مغفرت کے معنی درگزر کرنے اور معاف کر دینے کے بھی ہیں اور ستر پوشی کرنے کے بھی حضرت موسا علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے اس گناہ کو جسے تو جانتا ہے کہ میں نے عمدن نہیں کیا معاف بھی فرما دے اور اس کا پردہ بھی ڈھانک دے تاکہ دشمنوں کو اس کا پتا نہ چلے مجرم موسا نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تُو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا یعنی یہ کہ میرا یہ فیل چھپا رہ گیا اور دشمن قوم کے کسی فرد نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھے بچ نکلنے کا موقع مل گیا فأصبح في المدينة خائفاً يترقب فإذا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 تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے فلما ان اراد ان يبطش هو عدول لهما قال يَا مُوسَى قَالَ يَا یا موس أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ان تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا یہ پکارنے والا وہی اسرائیلی تھا جس کی مدد کے لیے حضرت موسا علیہ السلام آگے بڑھے تھے اس کو ڈانٹنے کے بعد جب آپ مصری کو مارنے کے لیے چلے تو اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں اس لیے اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اپنی حماقت سے کل کے قتل کا راز فاش کر ڈالا اے موسا کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے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 فخر نیلن اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا یعنی اس دوسرے جھگڑے میں جب قتل کا راز فاش ہو گیا اور اس مصری نے جا کر مخبری کر دی تب یہ واقعہ پیش آیا موسا سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں یہاں سے نکل جا میں تیرا خیر خواہ ہوں خوش یہ خبر سنتے ہی موسا ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا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 جس سے میں بخیرت مدین پہنچ جاؤں الم سی پون و جگنی ممونی تر د ختوں کم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 جسو سال جمی نل قومی والی کچھ دیر نہ گزری تھی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 لری دن احکب ن تی نل چنی سمنی ہی جج سائن اتم چند دیکھ دن اشو پال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 سو ان لال اتھم لال اتھم بے خبر او جزوتی نری لال کم تلو جب موسا نے مدت پوری کر دی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 نو مُوسَى دل انی فل بک اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لہا پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر یعنی اس کنارے پر جو حضرت موسا علیہ السلام کے داہنے ہاتھ کی طرف تھا مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسا میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک وَأَنْ أَلْقِ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 یعنی جب کبھی کوئی خطرناک موقع ایسا آئے جس سے تمہارے دل میں خوف پیدا ہو تو اپنا بازو بھینچ لیا کرو اس سے تمہارا دل قوی ہو جائے گا اور روب اور دہشت کی کوئی کیفیت تمہارے اندر باقی نہ رہے گی یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے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 پھر جب موسا ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو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 فالی فجالی موس ویل مینل کرا اے اہل دربار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 ملکیا مچ ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنایا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے وہ دنیا لنا ویم ملکیا متی ہوں منل الْمَقْبُوحِينَ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 موسل مِنَ الشَّاهِدِينَ اے نبی تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے مغربی گوشے سے مراد ہے تورے سینا جو حجاز سے مغرب کی جانب واقع ہے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرِ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 تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا شاید کہ وہ ہوش میں آئیں وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا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 تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہلِ ایمان میں سے ہوتے فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا اُوتِيَ مِثْلَ مَا اُوتِيَ مُوسَىٰ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 جو موسا کو دیا گیا تھا کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسا کو دیا گیا تھا یعنی <سؤال> کفار نے موسا ہی کو کب مانا تھا کہ اب یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو وہ معجزات کیوں نہ دیے گئے جو حضرت موسا علیہ السلام کو دیے گئے تھے انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں یعنی قرآن اور تورات دونوں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے ہوں تم فو دیتی اے نبی ان سے کہو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 بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں اللہ قبل جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اس پر ایمان لاتے ہیں بلکہ یہ اشارہ دراصل اس واقعے کی طرف ہے جو اس صورت کے نزول کے زمانے میں پیش آیا تھا اور اس سے اہل مکہ کو شرم دلانی مقصود ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو حالانکہ دور دور کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں اور اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ واقعہ جس کی طرف یہ اشارہ ہے یہ تھا کہ حبشہ سے بیس کے قریب عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن آپ سے سن کر ایمان لے آئے وَإِذَا يُطلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ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 بما صبروا و و مما ينفقون یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا <سؤال> یعنی ایک اجر پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا اور دوسرا اجر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 اور جب انہوں نے بےحدا بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اہل ایال ہمارے لیے اور تمہارے اماز تمہارے لیے تم کو سلام ہے ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دی اسی بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے <سلام>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 نمن اربن او مرمن میب ال سمرات کل شیز ملک لا لیال اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے یہ وہ بات ہے جو کفار قریش اسلام قبول نہ کرنے کے لیے عذر کے طور پر پیش کرتے تھے ان کا مطلب یہ تھا کہ آج تو ہم تمام مشرقین عرب کے مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے سمرات کھچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رسک کے طور پر مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عذر کا پہلا جواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرم جس کے امن و امان اور جس کی مرکزیت کی بدولت آج تم اس قابل ہوئے ہو کہ دنیا بھر کا مال تجارت اس وادی غیر زی ذرا میں کھچا چلا آ رہا ہے کیا اس کو یہ امن اور یہ مرکزیت کا مقام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 جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے۔ آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے یہ ان کے عذر کا دوسرا جواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مال و دولت اور خوشحالی پر اترائے ہوئے ہو اور جس کے کھو جانے کے خطرے سے باطل پر جمنا اور حق سے منہ موڑنا چاہتے ہو یہی چیز کبھی آد اور سمود اور دوسری قوموں کو بھی حاصل تھی پھر کیا یہ چیز ان کو تباہی سے بچا سکی وما كان ربك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 اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ یہ ان کے عذر کا تیسرا جواب ہے پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے لوگ ظالم ہو چکے تھے مگر خدا نے ان کو تباہ کرنے سے پہلے اپنے رسول بھیج کر انہیں متنبہ کیا اور جب ان کی تنبیہ پر بھی وہ اپنی کجروی سے باز نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیا یہی معاملہ اب تمہیں درپیش ہے دنیا خَيْرٌ تمہ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 افم آدن ہوں آدن حسن فو المت ن ہ مت اللہ حیاتی دنیا کممت ن ہ مت اللہ حیاتی دنیا کم او ملکی امتی مینل بھلا وہ شخص جس نے ہم سے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سروسامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو وَيَوْمَ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے قال الذین حق علیہم القول ربنا هاولئے ها الذین اغوینا اغویناہم کما غویناہ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 اس سے مراد وہ شاطین جن اور انس ہیں جن کو دنیا میں خدا کا شریک بنایا گیا تھا جن کی بات کے مقابلے میں خدا اور اس کے رسولوں کی بات کو رد کیا گیا تھا اور جن کے اعتماد پر سرات مستقیم کو چھوڑ کر زندگی کے غلط راستے اختیار کیے گئے تھے ایسے لوگوں کو خواہ کسی نے الہ اور رب کہا ہو یا نہ کہا ہو بہرحال جب ان کی پیروی اور اطاعت اس طرح کی گئی جیسی خدا کی ہونی چاہیے تو لازمن انہیں خدائی میں شریک کیا گیا ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے یعنی یہ ہمارے نہیں بلکہ اپنے ہی نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں وکیل پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو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 لا من ہلواہتی تھی کھون بلئی فِيهِ افل تو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 تَشْكُرُونَ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو شاید کہ تم شکر گزار بنونا شوین تم تزر یاد رکھے یہ لوگ وہ دن کہ جب وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے شہید فالم انقلا فالمو انلحی ون ہوں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 نو نل می کب لو می نل کستی شہلت نو اوبیسبتی قال کورتی قومه لا تفرح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 مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے یعنی مجرم تو یہی دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں وہ کب مانا کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے مگر ان کی سزا ان کے اپنے اعتراف پر منحصر نہیں ہوتی انہیں جب پکڑا جاتا ہے تو ان سے پوچھ کر نہیں پکڑا جاتا کہ بتاؤ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 جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا نصیبے والا ہے وقال الذین اوتوا العلم وی لکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون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 خصصفف نہ بھی ہی اوہابداری فہما کنا لفیتیی نہ ہوں من, من دو اللہی وہما کنا می تصیرری آخرے کار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا۔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 اللہ تبت وہ آخرت کا گھر مراد ہے جنت جو حقیقی فلاح کا مقام ہے تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے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 تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے ان اللذی فرض عليك القرآن قل ربی اعلم من جاء ومن هو فی ضلال مبین اے نبی یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے یعنی اس قرآن کو خلق خدا تک پہنچانے اور اس کی تعلیم دینے اور اس کی ہدایت کے مطابق دنیا کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری تم پر ڈالی ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے ان لوگوں سے کہہ دو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 تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَئِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ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 فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو